یا اور خطرناک وبائیں جو آتی ہیں ان کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر الفساد کہ یہ لوگوں کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں اور عذاب ان پر ڈالتے ہیں پھر ایسے وقت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب مسلط ہو جائیں تو اس کا علاج اور اس مشکل کا حل کیا ہونا چاہیے ہر مز چاہے وہ ظاہری ہو یا روحانی اس کا ایک علاج ہوتا ہے چنانچہ اس کا بھی علاج ہے اور اس کا علاج تقوا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ان قرآم و تقو ل برکات نہ یکسبون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو علاقے اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی بھیجے گئے تھے اگر یہ لوگ ایمان لے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان و زمین کی برکتیں نشاور کر دیتے لہذا میری محترموں اس کا علاج ایمان لانا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اللہ تعالی سے توبہ طلب کرنا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا ہے اس کا بنیادی علاج یہی ہے بعض لوگ اس کا علاج جو ہے غلط طریقے سے کرتے ہیں بعض لوگ اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ مسجد نہ جایا جائے, جائے. جماعت میں شرکت نہ کی جائے حج و عمرہ اور طواف پر پابندی لگا دی جائے میرے محترموں یہ اس کا حل اور علاج نہیں ہے بلکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور زیادہ بڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ مساجد آباد کی جائیں حج و عمرے اور طوافوں سے اللہ کا گھر آباد کیا جائے کیونکہ وہ تو دعاؤں کی قبولیت کی اور فریاد و سوال کی قبولیت کی جگہ ہے جب آپ اپنی فریاد کی جگہ اور دعا کی قبولیت کی جگہ کو ہی چھوڑ دیں اور اس پر تارے لگا دیں تو یہ عذاب اس طرح نہیں ختم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ نماز مختصر پڑنی چاہیے یہ غلط ہے بلکہ ایسے مواقع میں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کریں مہربانی کریں اور اپنا عذاب ہم سے اٹھا لیں ہاں تی بات ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی وجہ سے نماز جلدی پڑھتے تھے لیکن یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز جلدی پڑھی جائے بلکہ اس میں تو لمبی اور آرام آرام سے نمازیں پڑھنی چاہیے اسی طرح کہ عذاب مختلف شکلوں میں اللہ تعالی نے فرونیوں پر بھی مسلط کیے تھے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ان فرونیوں پر عذاب کیوں آئے تھے ان پر عذاب ایک تو ان کے کفر کی وجہ سے آئے تھے تو آج کل کفر بہت عام ہے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں اسی طرح فرونی اپنی حکومت پر فخر کرتے تھے آج کل بھی یہ تواغید اور یہ ظالم و جابر حکومتیں بھی اپنی حکومتوں اور اپنی دجالی ٹیکنالوجی پر فخر کرتی ہیں لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیے تھے اسی طرح ان پر بھی اپنا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے اسی طرح فرونی ان عذابوں سے بہت پریشان ہو گئے تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے خصوصاً چین کو تو بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انہوں نے بنی اسرائیل پر بے شمار ظلم کیے تھے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ آزادانہ طریقے پر اپنے رب کی بندگی کریں آج کل بھی یہی حالت ہے کہ ان حکومتوں نے مسلمانوں پر بے شمار ظلم لگا رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں آزادانہ طور پر اپنے رب کی عبادت کی اجازت نہیں دیتے جیسا کہ چین نے دس لاکھ مسلمانوں کو چین میں قید کیا ہوا تھا تنگ تنگ جگہوں میں انہیں رکھا ہوا تھا جہاں وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے ان کے گھروں کی نگرانی کی جا رہی تھی کہ کہیں کسی گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے کوئی پردہ نہ کرے کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے پر پابندی تھی یہ ظلم مسلمانوں پر جاری تھا اللہ تعالیٰ نے ان مظنوم مسلمانوں پر غیرت کی اور ظالموں پر اپنا عذاب مسلط کر دیا پوری دنیا خاموش تھی کسی کو ان مسلمانوں کی حالت پر غیرت نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے ان پر غیرت کی پھر جیسا کہ ان فرونیوں کا طریقہ تھا کہ وہ عذابوں اور وباؤں کے وقت موس علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ فرونی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے یا موسد انہوں نے موس علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو مسلمانوں کی دعا کا محتاج کر دیا ہے وہ مظلوم مسلمان کے جن پر یہ ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ان کی دعاؤں کا محتاج کر دیا غرض یہ کہ موجودہ حالات اور پچھلے فرونیوں کی حالت بہت سے طریقوں سے ایک دوسرے کے بہت مشابه ہے فرونی بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتے تھے ان کے بچوں کو قتل کر دیتے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ان سے مختلف خدمات لیتے لیکن بنی اسرائیل جو کہ اس زمانے کے نیک لوگ تھے ان کی آہو فواہ اور شکایت کی کوئی جگہ نہ تھی پوری دنیا خاموش تھی کوئی ان کی حالت نہیں پوچھتا تھا بنی اسرائیل جیسے بھی تھے اس زمانے کے نیک لوگ تھے انبیاء کی اولاد تھے پھر بعد میں رفتہ رفتہ ان میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی حالت بہت خراب تھی اور آج بھی یہود بہت ہی خطرناک اور مفصد لوگ ہیں لیکن اس زمانے میں یہود نیک لوگ تھے فرونی ان پر ظلم کرتے تھے لیکن پوری دنیا خاموش تھی آج بھی مظلوم مسلمانوں پر کتنے ظلم ہوئے برما چیچنیا اور اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ظلم و زیاتیاں ہوتی رہی اور پوری دنیا اس پر خاموش رہی اس ظلم پر بھی تعجب ہے لیکن امت مسلمہ کی خاموشی اور غفلت پر زیادہ تعجب ہے بلکہ بعض لوگ اور ایسے برائے نام علما بھی ہیں جو ان کی اس ظالمانہ پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں حکومتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجاہدین پر رد اور تنقیدیں کرتے ہیں مجاہدین سے معمولی غلطی ہو جائے تو ان کے خلاف بیانات کرتے ہیں ان کے خلاف فتوی دیتے ہیں حکومتیں ہزارہ منقرات کرتی رہیں ان پر رد نہیں کرتے ان کی مخالفت نہیں کرتے حکومت سے کوئی ایک عاد کام صحیح ہو جائے تو اس کی تحسین کرتے ہیں اس کو شاباشی دیتے ہیں لیکن مجاہدین کی تمام قربانیاں کہ جس پر انسان حیران ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مجاہدین کے کمزور و وسائل سے مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ناکام اور ذلیل کیا پھر ان قربانیوں کے بے شمار شہدہ قیدی زخمی بیوائیں اور یتیم ہجرتوں میں فقر اور غریبی میں وقت گزاری اور اسی طرح انتہائی مشکلات آج کے مجاہدین نے برداشت کی اس زمانے کے مجاہدین کی قربانیاں ایسی ہیں کہ جس پر جلدوں کی جلدی لکھی جا سکتی ہیں بلکہ لوگ ان کے لکھنے سے بھی عاجز ہیں مجاہدین کی ان تمام قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کی معمولی معمولی غلطیوں پر تنقید کی جاتی ہے بہرحال آج بھی حالت ایسی ہی ہے بن اسرائیل مظلوم تھے پوری دنیا خاموش تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی ان پر غیرت کرنے والا نہیں تھا آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمزۃۃ اللہ باوا کی الُمزہ رضی اللہ عنہ پر کوئی رونے والا نہیں جب عہد میں مسلمان شہید ہو گئے لوگ اپنے اپنے شہدہ پر رو رہے تھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر کوئی رونے وارہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ تلا بواقی اللہ آج بھی یہ کمزور ضعیف اور عاجز مسلمان ہیں کوئی ان پر غیرت کرنے وارہ نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ان پر غیرت کی اور اللہ تعالی نے اپنے لشکروں میں سے ایک بہت ہی معمولی لشکر ظالموں پر مسلط کر دیا ایسا معمولی لشکر کہ جو دیکھنے سے نظر بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار لشکر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ما عالم و جنود اور کا اللہ ہو اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے و لاہ جنود السماوات ولاؤ اور اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمولی لشکر جو نظر بھی نہیں آتا جو کہ صرف ایک وائرس ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اور دنیا کے وہ بڑے بڑے تباغیت جو کہ غرور و تکبر میں بھرے ہوئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا یہ اللہ رب العزت کی غیرت ہے اپنے بندوں پر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک درس اور سبق یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر غیرت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انتقام لے سکتا ہوں میرے محترموں اللہ تعالیٰ یہ کام ملائک کے ذریعے کر سکتے ہیں وائرسوں کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے یہ کفار ہلاک و تباہ کر دیں گے لیکن پھر ہم اور آپ اس امتحان میں فیل اور ناکام ہوں گے ہماری اور آپ کی اس امتحان میں کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اپنی جدوجہد اور جہاد کریں ہم اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر مزید عذاب بھی مسلط کر دیں گے کبھی ان پر طوفان آئیں گے کبھی زلزلے اور کبھی ایک آفت و مصیبت اور بلا تو کبھی دوسری اور کبھی کوئی اور لیکن اتنا ہے کہ پھر ہم امتحان میں فیل اور ناکام ہوں گے